شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم خلافت عثمانیہ کا ذکر فرما رہے ہیں خلافت عثمانیہ جو تقریباً چھ سو سال پر محیط ہے اس 600 سو سال کے طویل عرصے میں تقریباً چھتیس سلاطین تخت ہوئے ہیں ان سلاطین کی تاریخ بھی ذکر کی جا رہی ہے آج کے سبق میں خلافت عثمانیہ کے تیسرے سلطان سلطان غازی مراد خان اول کا تذکرہ ہوگا سلطان غازی مراد خان شہید رحمہ اللہ تعالی تیرہ سو ساٹھ عیسوی سے تیرہ سو نواسی عیسوی تک تخت نشین رہے تیس سال تک انہوں نے حکومت کی ہے ان کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ انقرا نامی شہر کی فتح ہے رہی بات یورپی فتوحات کی تو تیرہ سو اکسٹھ عیسوی میں سلطان غازی مراد خان نے ادرانہ نامی شہر کو فتح کیا تیرہ سو اکسٹھ عیسوی میں یعنی تخت نشینی کے پہلے ہی سال انہوں نے اس شہر کو فتح کیا اور یہ شہر تیرہ سو اکسٹھ عیسوی سے لے کر چودہ سو ترپن عیسوی تک یعنی قسطنطینیا کی فتح تک عثمانیوں کا دارالحکومت رہا اور جب چودہ سو ترپن میں قستانیہ فتح ہوا تو عثمانیوں نے دارالحکومت اس نئے فتح شدہ شہر یعنی قسطنقینیا کی طرف منتقل کر لیا جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے شہر انہوں نے فتح کیے ہیں دراصل ان شہروں کے نام پرانی کتابوں میں مختلف ہوتے ہیں اس لیے موجودہ دور کے شہروں کے ساتھ اس کی تطبیق کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے اس لیے بعض شہروں کے نام ذکر نہیں کیے جاتے مبہم انداز میں اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ایک شہر کا نام لکھا ہوا ہے فیلپ جو کہ شرقی روم کا کوئی علاقہ ہے اور اسی طرح ایک شہر کا نام لکھا ہوا ہے وردار ایک اور شہر کا نام لکھا ہوا ہے کلگمینا یہ سب ایسے شہر ہیں جن کا آج شاید وجود ہے یا نہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے مبہم انداز میں تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ اور بھی مختلف شہر انہوں نے اپنی سلطنت میں فتح کر کے شامل کیے سلطان مراد خان نے فیلپ نامی شہر کو فتح کیا اور افرینوس بیگ جن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے وردار اور کلگمینا نام کے یہ دو شہر عثمانیوں کی سلطنت کے لیے فتح کیے ان تینوں شہروں کے فتح ہو جانے کے بعد استنطینیا عثمانیوں کے محاصرے میں آ گیا تھا اور قسطینیا کے علاوہ سلیبیوں کے جو چھوٹے چھوٹے ملک قائم تھے وہ سب کے سب ٹکڑوں میں بٹ گئے اب ان کے لیے خطرناک بات یہ تھی کہ عثمانی سلطنت کی سرحدیں ان کے ساتھ مل رہی تھیں جن میں مشہور ممالک یہ ہیں سربیا بلگاریا البانیا جن کے نام موجودہ دور میں بھی یہی ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے رومیوں نے اپنے عیسائی پوپ سے مدد کی درخواست کی چنانچہ پوپ نے ان کی فریاد پر لبے کہتے ہوئے تمام عیسائی بادشاہوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی اور مقدس جھگڑے کے لیے ترغیب دی تاکہ اسلامی فتوحات سے اس بگڑے ہوئے عیسائی دین کو بچایا جا سکے لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان یورپی بادشاہوں میں ایک یورک پنجم تھا جس نے مکمل اتفاق اور منصوبہ سازی کا انتظار کیے بغیر عثمانیوں کے دارالحکومت آدرنا پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ صلیبیوں نے شکست کھائی یہ واقعہ 866 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں پیش آیا میرے بھائیوں میری بہنوں سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اس طاقت و قوت میں اضافے کو دیکھ کر کفری طاقتیں لرزنے لگی کانپنے لگی آخر 1365 عیسوی میں جمہوریہ راگوزہ کی حکومت نے سلطان مراد رحمہ اللہ کے ساتھ دوستی اور تجارت کا معاہدہ کر لیا اس معاہدے میں یہ بات بھی طے پائی کہ سالانہ جزیہ ادا کیا جائے گا جس کی مقدار پانچ سو ڈوکا سونا ہوگی یہ خاص قسم کا وزن ہے وہاں بھی اولمعدین امدیت بین السمینسیحیا عثمانیوں اور مسیحی ملکوں کے درمیان یہ سب سے پہلا معاہدہ ہے تیرہ سو عیسوی میں سربو کے بادشاہ نے بلگاریا کے بادشاہ سسمین کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ دونوں مل کر عثمانیوں کے خلاف لڑتے ہیں لیکن عثمانیوں کی طاقت قوت اور شان و شوکت اتنی زیادہ تھی کہ یہ دونوں سلیوی بادشاہ گھبرا گئے اور انہوں نے سلطان کے ساتھ سلح کر لی معاہدے میں یہ بات طے پائی کہ سلطان بلغاریہ کی شہزادی کے ساتھ شادی کریں گے اور یہ دونوں بادشاہ سربوں کے بادشاہ اور بلغاریوں کے بادشاہ ہر سال ایک مخصوص مقدار بطور جزیہ ادا کرتے رہیں گے عیسائی اور صلیبی شہزادیوں اور لڑکیوں کے ساتھ شادیوں کا یہ جو سلسلہ ہے اس پر ناقدین نے بہت اعتراضات اٹھائے ہیں اور حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی عثمانی بادشاہوں کی یہ امت اسلامیہ کی توہین بھی ہے امت اسلامیہ کی اپنی پاکیزہ عفتما بیٹیاں موجود ہیں تو کافر قوموں سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سلسلے میں بہت سے مسلمان معرقین نے بھی ان پر تنقید کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے تیرہ سو اکاسی عیسوی میں دوبارہ فتوحات کا آغاز ہوا اور جیسے کہ پہلے سلاطین فتوحات کیا کرتے تھے اسی طرح سلطان مراد خان نے بھی فتوحات کا آغاز کیا مختلف صوبے شہر فتح کیے گئے صوفیہ نامی بہت بڑا شہر عثمانیوں کے قبضے میں آیا جس کا تیرہ سو اکاسی عیسوی سے تیرہ سو عیسوی تک عثمانیوں نے محاصرہ کیے رکھا تھا ان فتوحات میں قابل ذکر سلانی نامی شہر کی فتح بھی ہے جسے خیر الدین باشا نامی نائب سلطنت نے تیرہ سو نواسی عیسوی میں فتح کیا تھا اس کے نتیجے میں سرب اور عثمانیوں کے درمیان زبردست جنگ شروع ہو گئی لیکن اس دفعہ بھی پڑا عثمانیوں کا بھاری رہا اور سرب قوم کی جو اس زمانے میں سیاسی اہمیت تھی وہ ختم ہو کر رہی گئی بلغاریہ انازول اور بہت سارے مشہور صلیبی ممالک اپنی آزادی کھو بیٹھے اور ان سب ممالک کو عثمانیوں نے فتح کر لیا آج کے درس میں جو آخری واقعہ ہے وہ سلطان مراد خان کی شہادت کا واقعہ ہے ہوا اس طرح کے جس وقت سربو کو شکست ہوئی تو سلطان مراد خان لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ایک سرب فوجی نے جو کہ ان لاشوں کے درمیان ہی پڑا ہوا تھا شاید زخمی ہوگا اس نے سلطان پر خنجر کا وار کیا خنجر کا یہ جان لیوا ثابت ہوا اور سلطان مراد خان اول رحمہ اللہ تعالی مرتبہ شہادت پر سرفراز ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو شہادت کی عظیم نعمت عطا کی کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ سلطان باعز یلدرم درم کا تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مجاہد سلطان کی شہادت اور ان کے معاونین کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے و صلی اللہ تعالی علاقل محمد والمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ